السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر نائن میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے این ایف اے ٹو ڈی ایف اے الردم جو ہے اس کو کور کیا اس کے جو سٹیپس ہیں ان کو ہم نے دیکھا اور پھر ہم نے ایک مثال کے ذریعے ایک ایکچول این ایف اے کو ڈی ایف اے میں بھی کنورٹ کیا تھا اور الگریدمکلی اس میں کوئی خاص دقت نظر نہیں آئی اور وہ اس لحاظ سے بھی اچھی بات ہے کہ اگر ہم اس الوم کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ بھئی اس کے اندر کوئی بہت زیادہ کمپلیکس چیز ہے کوئی کمپلیکس ڈیٹا اسٹرکچر ہے یا کوئی کمپلیکس اسٹیپس ہیں کوئی ایسا لاجک ہے جس کو ہم دیکھ کے کہیں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں کافی دقت محسوس ہوگی البتہ ایک بات جو سامنے آئی تھی وہ کمپلیکسٹی کے حوالے سے کہ جہاں تک الگ کا تعلق ہے وہ ایک سیٹ کو لے کے اس کے سب سیٹس بناتا ہے جس کی بنا پہ اس کا نام سب سیٹ کنسٹرکشن تھا وہ سیٹس کیا یا وہ اوریجنل سیٹ کیا تھا وہ سیٹ آف اسٹیٹس تھیں اور NFA میں وہ جو سٹیٹس ہیں وہ کہاں سے آئی تھی وہ اوریجنلی اس ریگولر ایکسپریشن کی بنا پہ اور یاد ہے میں نے وہ 2 ٹو دی 11 والی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی جو کہ ایک میتھمیٹکس کا پرنسپل ہے یا سیٹ تھری کا ایک تھرم ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ ہے جس کے n ممبرس ہیں تو اس کے آپ کتنے سب سیٹ بنا سکتے ہیں جس میں ایم ٹی سیٹ بھی آپ شامل کر لیجئے ایک ممبر دو ممبر یا اس سے زیادہ اپ ٹو n وہ تھیئرم آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹو ٹو دی اب یہ 2 ٹو دی n والا جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایلریدمکلی خطرے کی ایک گھنٹی ہے کیونکہ یاد ہے کہ ہماری الگردمس میں ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ الگریدمس جو بنے ہمارے وہ لینیئر ٹائم ہوں اینڈ لاگ این ہوں لیکن الگردمس کے حوالے سے ہم نے یہ چیز بھی پڑھی تھی کہ کچھ الگردمس جو ہیں وہ انہیں ایکسپونینشیل ہیں یاد ہے وہ این پی کمپلیٹنس والی بات اب یہ این پی کمپلیٹنس میں یہاں پہ تو نہیں ڈسکس کر رہا یہ صورت اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو سیٹس ہیں جو کہ آپ اس الگردمس سے بناتے ہیں وہ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں جس کی بنا پہ آپ کا وہ جو ڈی ایف اے ہے اور ایونچولی اب آپ ذرا اسٹوریج کی طرف آئیے کہ اگر میں اس کو ایک ٹیبل کی فارم میں ایک میٹرکس کی فارم میں رکھوں گا میمری میں کمپیوٹر کی میمری میں تو اس کو کتنی اسٹوریج درکار ہوگی اگر وہ اسٹوریج بہت زیادہ درکار ایسی صورتحال بنی کہ مجھے درکار ہے تو پھر معاملہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی کمپیوٹر کی میمری ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے جس کو ہم نے افیشینٹلی استعمال کرنا ہے یہ جو کنسیڈریشن ہے اس کو اب ہم لیے چلتے ہیں آج کے لیکچر میں کہ وہ الگ یا وہ جو تھامسن سب سیٹ کنسٹرکشن الگردم تھا اس نے ہمیں ڈی ایف اے تو بنا دیا اس کو بنانے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئے کہ وہ مشکل ہے ہاں اب جہاں تک یہ اسٹیٹس کا معاملہ ہے کہ ڈی ایف اے کی سٹیٹس بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں اب کیا کریں فارچونیٹلی اس چیز کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہاپ جو نام آپ کے سامنے پہلے آ چکا ہے اس کی اٹامٹا میں آپ ان سے تعارف ہو چکا ہے انہوں نے ایک الگ تجویز کیا تھا جس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی ایف اے کی جو اسٹیٹس ہیں ان کو ہم فردر مینیمائز کر سکتے ہیں تو آئیے آج ہم اس مینیمائزیشن پروسیس جو ہے اس کے بارے میں بریفلی ڈسکشن کرتے ہیں میں یہ کہتا چلوں کہ ہم یہ میں آپ کے حوالے کروں گا کہ آپ اس کو کتاب میں دیکھ لیجئے یہ بھی کوئی خاص مشکل نہیں ہے میں اس میں جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور پھر یہ کہ اگر انٹرسٹ ہو یا میری تجویز جیسے رہی ہے کہ ان ٹاپکس میں آپ فردر جو انویسٹیگیشن ہے فردر ریڈنگ جو ہے وہ اپنے طور پہ آپ کریں تو آئیے اس پہلو کو بھی ہم دیکھ لیں تاکہ یہ جو مکمل سلسلہ چلا ہے سکینرز بنانے کا لیکسیکل انالائز بنانے کا اس کو ہم مکمل کر لیں جنریٹ ڈی ایف اے میں لارج نمبر آف اسٹیٹس جس کی وجہ آپ کے سامنے ہے ہاپ کرافٹ یہ ہاپ کرافٹ وہی ہیں ہاپ کرافٹ والی جو بک آپ استعمال کرتے رہے یا ان کا نام آپ کو دوسرے کورسز میں آپ کے سامنے آیا ہوگا انہوں نے جو الگریدم تجویز کیا وہ DFA جو آپ کا بنتا ہے اس تھامسن سب سیٹ کنسٹرکشن سے اس کی کو further منیمائز کرتا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے آئیڈیا یہ کہ فائنڈ گروپس آف اکولنٹ اسٹیٹس اینڈ آل ٹرانزیکشن فرام اسٹیٹس ان ون گروپ g1 ون گو ٹو دا اسٹیٹس ان دا سیم گروپ یہ گروپنگ والا آئیڈیا اصل میں کچھ ویسا ہی ہے جو کہ ہم نے این ایف اے ٹو ڈی ایف اے جو الگریدم تھا اس میں استعمال کیا تھا یاد ہے وہ ای ٹرانزیکشنز والی بات کہ ڈی ایف اے میں ایک اسٹیٹ ہم نے شروع میں بنائی تھی اور یہ وہ اسٹیٹ تھی جو کہ اسٹارٹ اسٹیٹ سے جتنی ای ٹرانزیکشنز ہمیں جن جن اسٹیٹس پہ لے کے جاتی تھیں ان ساروں کو ہم نے اکٹھا کر کے اے اسٹیٹ بنا دی تھی کچھ ایسی بات اگزیکٹلی exactly وہ تو نہیں لیکن سملر آئیڈیا یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا ہم کوششیں کریں گے یا یہ جو ہوپ کرافٹم ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو ڈی بنا اس میں جو بھی اسٹیٹس بنی ان کو لیتا ہے اور ان میں سے اکولیس اسٹیٹس اب یہ اکوبلینس جو ہے یہ وہ ٹرانزیشن کی بنا پہ ہوگی یعنی کہ اگر ایک اسٹیٹ سے آپ گیون اے سیٹ آف انپٹس کسی اور اسٹیٹ میں جاتے ہیں اور کسی اور اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے انہی سیٹ آف انپٹ سے بھی آپ کچھ لگتا ہے کہ وہیں پہنچ جاتے ہیں جو کہ پہلے سٹیٹ جو آپ نے کنسڈر کی تھی تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دونوں سٹیٹس جو ہیں یہ اکولنٹ ہیں اب جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا یہ الرگردم ہم ان ڈیپتھ یہاں پہ نہیں دیکھیں گے البتہ کاروائی میں جو انفارملی جو ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور اس کی ایک مثال اب جو ہم نے ڈی ایف اے بنایا ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے پہلے یہ چند باتیں construct the minimized DFA such that there is one state for each group of states from the initial DFA یہ وہی بات جو میں نے این کے حوالے سے کی تھی وہاں بھی ہم اسی طرح گروپنگس کرتے تھے کسی کیریکٹرسٹک کو لے کے یہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی بات ہے اور یہ دوبارہ میں نے آپ کے سامنے جو ڈی ہمیں حاصل ہوا تھا وہ پیش کیا ہے جس میں وہ پانچ ہیں وہ ہیں اور یہ وہی ان جو موجود ہے ریگولر ایکسپریشن جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور انپٹ سمبل بھی وہی ہے سب کچھ وہی ہے البتہ یہ اب جو مینیمائزیشن الگردم ہے اس کو ہم یہ جو ڈی ایف اے بنا ہے اس کو ہم دیں گے اور وہ ہمیں سٹیٹس کو مینیمائز کر کے دے گا اچھا جہاں تک مینیمائزیشن کا تعلق ہے یہاں پہ ذرا سٹیٹ اے کو دیکھیے کہ اے میں سے اے انپٹ سمبل پہ ٹرانزیشن بی پہ آپ کرتے ہیں اور بی ان پٹ پہ آپ سی میں چلے جاتے ہیں اسٹیٹ سی کو ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ اے پہ آپ اسٹیٹ بی میں ہی جاتے ہیں اور سی میں اگر آپ کو بی ملے تو آپ سی میں ہی رہتے ہیں کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ اے اور سی جو ہیں یہ اصل میں کچھ لگتا ہے اکوبلنٹ ہے کیونکہ ان پٹ اگر آپ کو اے اور بی ملے تو اس کے نتیجے میں جو آپ ٹرانزیکشنس کرتے ہیں وہ اصل میں کمبائن کی جا سکتی ہیں کیونکہ اے پہ آپ دونوں کیسز میں بی پہ چلے جاتے ہیں اور input B پہ آپ اے سے سی میں آ جاتے ہیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کیوں نہ میں سی میں ہی اگر بیٹھا ہوتا اور وہاں پہ مجھے بی ملتا اور میں بی کی بنا پہ سی میں ہی رہتا اور جب مجھے اے ان پٹ سمبل ملتا تو میں بی میں چلا جاتا یہ کچھ ایسی کاروائی جو ہے یہ بقیہ اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہوگی جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ تفصیل اب ہم فارملی الگریدمکلی نہیں کور کریں گے بس یہ کہ یہ جو انفارمل طریقہ میں نے آپ کو بتایا آبزرویشن جو میں نے آپ کی جو مینمائز ڈی ایف اے ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیے کس طرح میں نے اے اور سی جو ہے اس کو میں نے کمبائن کر دیا ایک سنگل اسٹیٹ میں اور یہ اس ڈی ایف اے کی فائنل مینمائزڈ حالت ہے جو کہ اس سے آپ کو ملے گی اور اس میں آپ دیکھیے دو اسٹیٹس کو مرچ کرنے کی بنا پہ فائنلی آپ میرے پاس چار اسٹیٹس ہیں یہاں پہ اب وہ ہماری جو سلسلہ جو کڑیاں ہماری چل رہی تھیں سکینر بنانے کی لیکسیکل اینالائزر لیکسر بنانے کی وہ اب مکمل ہوتی ہیں یاد ہے ہم نے یہ گفتگو اس حوالے سے بھی شروع کی تھی کہ ہمیں ایک ایکسیپٹر میکنزم چاہیے اور ایکسیپٹر کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اٹامٹون کو استعمال کریں گے اور اوٹامیٹون اگر ایک سٹارٹ سٹیٹ سے کسی فائنل سٹیٹ میں پہنچ گیا تو وہ ہم کہیں گے کہ ایک ایکسیپٹر میکنزم یا ایک ایکسیپٹر ہمارے پاس آ گیا اب وہی تصویر میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں جس میں اب اس ایکسیپٹر کو ایکچولی ہم اس طرح ایکسپینڈ کریں گے کہ یہ جو ساری کاروائی ہم نے کی ہے اس کے جو سٹیجز اس کے جو حصے ہیں وہ اب میں ایکسپٹر کے اندر دکھاتا ہوں اور وہ سلائیڈ اب آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس ایکسیپٹر میں ریگولر ایکسپریشن آر ڈالتے ہیں لیکن انٹرنلی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ریگولر ایکسپریشن سے این ایف اے بناتا ہے یہ پہلی اسٹیج اس کے بعد این ایف اے سے ڈی ایف اے بنتا ہے پھر اس کو مینیمائز کیا جاتا ہے اور پھر جب آپ کے پاس وہ منیمائز ڈی ایف اے بن گیا تو اب آپ اس کو ان پٹ سمبل یا ان پٹ اسٹرنگ اگر W دیں گے تو وہ آپ کو یس اور نو آنسر جو ہے وہ دے گا کہ کیا W جو ہے وہ اس لینگویج کا ایک سینٹینس ہے جو کہ یہ ریگولر ایکسپریشنس سے بنتی ہے وہ ریگولر لینگویج یا نو no, اگر وہ اس کا حصہ نہیں ہے اب آئیے کہ جو لیکسیکل اینالائزر ہم بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ جو اسکینرز ہم بناتے ہیں ہاتھ سے بھی یا اگر ہم جو آٹومیٹک پروسیجر جس کی جانب ہم جا رہے ہیں اس کو دیکھیں تو جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ لیکسیکل اینالائزرس اور اسکینرز یوز دا سیم میکنزم یعنی کہ وہ بھی انٹرنلی یہی کرتے ہیں انہیں اسٹیپس کو فالو کر کے وہ فائنل ڈی ایف اے منیمائز ڈی ایف اے بنا لیتے ہیں اور انٹرنلی اس کو جنرلی ٹیبلر فارم اسٹور کرتے ہیں ہاو ایور they have multiple regular expression descriptions and multiple for multiple tokens bat, they have a character stream at the end port yani ya, string, ya, Actually, chaliyye, they have to return a sequence of matching tokens at the output or agar wo token karta, to error اینڈ آلویز ریٹرن دا لانگسٹ میچنگ ٹوکن اب یہاں پہ اصل میں جو ایکچوئل اسکینرز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایکچوئل اسکینر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کمپائلر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں یاد ہے جب ہم کمپائلر کے حصے ڈسکس کر رہے تو فرنٹ اینڈ میں جو سب سے پہلے آئٹم آیا تھا وہ یہ اسکینر تھا اور کمپائلر کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم کوئی سٹرنگز نہیں دیتے ٹپکلی ہم اس کو اپنا سی پلس پلس یا سی یا جاوا یا کسی لینگویج میں ہم کوئی پروگرام لکھ کے اس کو دیتے ہیں اور وہ پروگرام جو ہے ایکچولی کئی ورڈس کئی سینٹنسز پہ مشتمل ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایف اسٹیٹمنٹس وائل اسٹیٹمنٹس یا بقیہ اس طرح کے جو پروگرامنگ کانسٹرپٹس ہیں اب یہ کانسٹرپس جو ہیں یہ سارے ہم ایک فائل میں ڈالتے ہیں اور وہ فائل جو ہے وہ ایک ان پٹ اسٹریم کی صورت میں ہم کمپائلر کے حوالے کرتے ہیں یا یہ کہیے کہ ہم نے تو بے شک اس کو آئی ڈی میں جا کے لکھا اس میں انڈینٹیشن کی سب کچھ کیا لیکن جو کمپائلر ہے اس کے نزدیک یہ ایک انپٹ سٹریم ہے جس میں اصل میں صرف ایک جو سینٹنس یا ایک ورڈ نہیں اس میں ایکچولی کئی ورڈز ہیں اور بعد میں دیکھیں گے کہ وہ ورڈز کٹھے ہو کے سینٹنسز بنتے ہیں اب یہ بھی تھا کہ سکینر جو ہے اس نے سینٹینس کا حوالہ جو ہے وہ تو لے کے نہیں چلنا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ ان پٹ لو اور اس میں سے ٹوکنز نکالو ایک نہیں ایکچولی کئی اور یاد ہے ٹوکن کے حوالے سے ہم نے کیا کہا تھا کہ ٹوکن جو ہے اس کے لیے ہم اصل میں دو چیزیں کریں گے ایک یہ کہ جو سٹرنگ ہمیں ملا ایک ورڈ ملا وہ کیا ہے فزیکلی وہ کیا ہے ایک آئیڈینٹیفائر ہے یا کی ورڈ اف ہے یا ایک انٹیجر ہے یا ایک فلوٹنگ پوائنٹ ہے نمبر ہے یا کوئی اسپیشل کریکٹر ہے اور دوسرا اس کی کیٹیگری یعنی کہ اگر وہ ورڈ ہے یا ایک چھوٹا سا سٹرنگ ہے تو کیا وہ کی ورڈ ہے یا وہ آئیڈینٹیفائر ہے یہ سکینر کی جنرلی ذمہ داری ہوتی ہے تو اب سکینر کے حوالے سے سوچئے کہ اس کو اصل میں جو ہم نے جس طرح یہ ایک ریگولر ایکسپریشن بنا لیا جو کہ بس اے اے بی بی کو لے کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ سٹرنگ جو ہے یا یہ جو ایک سنگل ورڈ ہے یہ کیا ایکسپٹ ہوگا کہ نہیں بات صرف اتنی نہیں ہوگی بات ذرا لمبی ہے لمبی اس طرح کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ تین چار کیریکٹرس کا تو کبھی بھی نہیں ہوگا وہ تو اچھا خاصہ ہوتا ہے اور بلکہ آپ کے پروگرام میں تو کئی فائلس ہو سکتی ہیں ان ساروں کو کمپائل کرنا ہے اب اس حوالے سے اصل میں اسکینر کی جو ذمہ داری ہے جو اس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اندر تم ڈی ایف اے بناؤ این ایف اے بناؤ جو مرضی ہے کرنا ہے لیکن ہمیں کیا چاہیے اصل میں صرف یہ نہیں کہ یہ لو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ ورڈ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں بلکہ ہمیں وہ کیٹیگری بھی بتاؤ یعنی کہ وہ ٹوکن کی وہ کیٹیگری کیا ہوگی دوسرا ان پٹ اسٹریم لو اور اس میں سے جتنے تمہیں ٹوکنس ملتے جاتے ہیں وہ ہمیں بتاتے جاؤ یعنی کہ وہ پوری ان پٹ اسٹریم کے ایک ایک کیریکٹر لو ان کو پھر کسی طرح اکٹھا کر کے وہ ورڈس بناؤ اور پھر ورڈس جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ وہ آئیڈینٹیفائر ہیں وہ کی ورڈس ہیں وہ انٹرجرس ہیں وہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس ہیں وہ اسپیشل کیریکٹرز ہیں یا بکیا جس طرح کامنٹ یاد ہے سی پلس پلس میں آپ ڈبل استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ڈبل جو ہے اکٹھا آپ ایک ورڈ کنسیڈر کریں گے تو سکینر نے اصل میں یہ کرنا ہے یہ اس کی اب مکمل ذمہ داری ہے اس کا ایکچول رول ہے کمپائلر کے حوالے سے آپ ویسے اگر ریگولر ایکسپریشنز بنانا چاہیں اس کا لیکن فرام اے کمپائلر پرسپیکٹ فرام اے پریکٹیکل پرسپیکٹو ہم نے اب ایسی چیز بنانی ہے جو کہ ان پٹ لے اور اس میں سے ہمیں ٹوکن نکال کے دے اور بلکہ دوسری بات یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایکچولی لانگسٹ ٹوکن ہمیں دے کیونکہ بعد میں آپ کو ایسا ایسا معاملہ بھی نظر آئے گا کہ بعض کا تسل میں آپ اگر کچھ کیریکٹرز اور اکٹھے کر لیں تو آپ کو ایک بڑا ٹوکن مل سکتا ہے یہ ایسا ہوگا میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایک ویریبل نیم بناؤ جس کے شروع میں آئی ہے جیسے ایف اسٹریم آپ کے سامنے ہے اب اگر میں صرف آئی ایف پہ رک گیا تو وہ تو لگے گا کہ وہ تو کی ورڈ ہے لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا یہ ہے لانگسٹ سٹریم یا لانگسٹ ٹوکن کی بات کہ بعض صرف ایک دو کیریکٹر پہ رک کے نہیں کہہ سکتے آپ کو شاید اور کیریکٹر بھی اکٹھے کرنے پڑے اور وہاں پہ جیسے کہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا کہ آئی ایف یہ جو پورا لفظ ہے آئی ایف ایس ٹی آر ای اے ایم یہ اکٹھا ہمیں دیکھنا پڑے گا صرف اس میں سے آئی ایف اور جو باقی ایس ٹی آر ای اے ایم ہے اس کو ہم علیحدہ علیحدہ جنرلی نہیں کرتے ہمیں پتا ہے کہ یہ آئی ایف اسٹریم ایکچولی ہے کیا تو ٹوکن token یا ٹوکنائزر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سکینر جو بھی ہے اس کو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی اگر تمہیں آئی ملے اور یا آئی کے بعد اگر ایس ٹی آر ایم ملے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی صورتحال اگر پیش آئے تو اس میں سے جو لانگس ٹوکن ہے وہ اب ہم پک کریں گے اب یہ جو ساری باتیں ہیں اب یہ پریکٹیکل جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہے کہ بھائی پریکٹیکلی ہمارے پروگرامز میں ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہوگا کہ کی جو ہے وہ کسی ویریبل کے شروع میں ہمیں نظر آئے گا یا اس کے درمیان میں بھی نظر آ سکتا ہے تو پھر کیا کریں یہ ساری باتیں اب مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس اسکینر کی جانب چلتے ہیں جو کہ ہمیں ایک جنریٹر سے ملے گا ایکچولی ہم ایک ٹول استعمال کریں گے جو ہمارے لیے سکینر بنائے گا وہ پھر کیسے کام کرتا ہے وہ اس ایک کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کا رول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ جس جس صورت حال میں وہ اپنے آپ کو پاتا ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے اور وہ یوں کہ لیکسیکل انالائزر جو ہے اس میں ٹھیک ہے ایک کے اندر بالکل ویسے ہی ہوگا کہ اس میں ریگولر ایکسپریشن سے این ایف اے بنتا ہے این ایف اے سے ڈی ایف اے بنتا ہے تو اس کو مینیمائز کرتے ہیں پھر سیمولیٹ کرتے ہیں البتہ یہ ذرا ریگولر ایکسپریشن جو اس میں جا رہے ہیں اس کو دیکھیے کہ ایک نہیں ایک سنگل آر نہیں جا رہا بلکہ کئی جائیں گے اس طرح میں نے سمپلی آر ون تھرو آر ٹو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریز آف ریگولر ایکسپریشن جو ہیں میں اس الیکٹریکل اینالائزر کو دینا چاہوں گا کہ یہ میرے ٹوکنز کی جو میرے سارے ٹوکنز ہیں ان کی ڈسکرپشن ہے وہ ان ریگولر ایکسپریشن سے بنتی ہے ان ساروں کو لو اور اندرونی طور پہ جو بھی تم نے تیاری کرنی ہے وہ کرو جو کہ آپ کے سامنے ہے اور جب تیاری کر لو تو پھر اس کو جب سیمولیٹ کرو تو مجھے کیریکٹر سٹریم سے ٹوکنز دینا تو ایکچولی ہوتا کیا ہے وہ ذرا دیکھیے کہ یہ جو ریگولر ایکسپریشنز ہیں یہ سارے اس میں جائیں گے اور وہ اس سٹیج میں پہلے آری ای سے این ایف اے بنیں گے البتہ یہاں پہ آپ یہ لحاظ رہے کہ ایک ریگولر ایکسپریشن کا ایک این ایف اے تو بنے گا لیکن جو تمام جو ریگولر ایکسپریشنز ہے اس سے پھر آپ کئی این ایف اےز بنائیں گے اور ان ساروں کو پھر ای e ٹرانزیکشن سے کمبائن کر کے ایک اچھا خاصا بڑا این ایف اے فائنلی آپ کے پاس بنے گا جو ان تمام ریگولر ایکسپریشنس کو ایک طریقے سے پارٹس کرتا ہے یا اس کے لیے اٹامٹون بنے گا اور اب کیا کہ ریگولر ایکسپریشن سے جب ایک تمام ریگولر ایکسپریشنز سے جب ایک این ایف اے بن گیا تو اس سے اب یہ جو ابھی ہم نے تھامسنز الگوردم کیا تھا اس سے ہم ڈی ایف اے بنائیں گے یہ ڈی ایف اے جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کی کئی سٹیٹس جو ہیں وہ اصل میں اکوبلنٹ ہو سکتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سٹیٹس کم ہو کیونکہ اس سے وہ ٹیبل سائز چھوٹا ہو جائے گا اس کو ہم مینیمائز کریں گے جو کہ نیکسٹ سٹیج ہے جب وہ مینیمائز ہو گیا تو اب میں اس کو سمیلیٹ کرتا ہوں جو کہ ڈی ایف اے ایکچولی انٹرنلی اگر آپ بعد میں دیکھیں گے جو کوڈ اس میں سے نکلے گا اس میں اصل میں ایک ٹیبل ہوگا اور اس ٹیبل کو جیسے کہ ہم گرافس کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ ٹیبل اور میں میں اسٹیٹ ڈائیگرام کو ٹ کر سکتا ہوں وہاں کیا ہوگا کہ ایک کیریکٹر स्ट्रीम جو ہے وہ اس میں ہم بھیجیں گے اور دوسری طرف کیا کہ ایک ٹوکن है جو ہے سیٹ آف ٹوکنس اب یہاں پہ اپنے ایک سی پلس پلس پروگرام کو دیکھیے کہ اس میں کتنے ٹوکنس ہوتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک کئی ہوتے ہیں یہ تو آف کورس اس فائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایک ایک فنکشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے تو یہ ہوئی بات کہ اب ہم نے اصل میں یہ اب تک جو کاروائی کی تھی ساری اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی نئی فارمل تھیوری پڑھ لیں کہ بھائی یہ ریگولر ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں اس سے اٹومٹون کیسے بنتے ہیں ان کو سمولیٹ کیسے کرتے ہیں اس میں مینومائزیشن کیسے کرتے ہیں تھیوریٹکلی یہ ہیں انٹرسٹنگ ٹاپکس اور ان کی اہمیت بھی ہے لیکن جو اصل اہمیت ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ یہ سارا پروسیس جو ہے ہم نے اس کو آٹومیٹک بنانا ہے اس کو آٹومیٹ کرنا ہے اور آٹومیٹ اس طرح نہیں کہ میں لوگوں کو اس کی ذمہ داری دے دوں گا کہ لو اس کو پکڑو اور اس کو میکینکلی جنریٹ کرو نہیں میں ایکچولی ایک کمپیوٹر پروگرام لکھوں گا جو کہ یا میں لکھوں یا کسی اور نے لکھا ہو جو کہ اس سارے پروسیس کو آٹومیٹ کر کے ہمارے لیے ایک سکینر بنائے گا اس کے سلسلے میں کیا کاروائی وہ دیکھیے کہ دا لیکسیکل انالیس پروسیس کین بی آٹومیٹڈ یہ اس حوالے سے کہ میں سکینرز جو ہیں ان کو آٹومیٹکلی جنریٹ کر سکتا ہوں یہ نہیں کہ میں یہ جو پروسیس ہے یہ آٹومیٹک ہے وہ تو ہے مطلب ہم یہی تو کر رہے ہیں کمپیوٹر سے کہ بھائی جائے ہاتھ سے یہ سارا کچھ کرنے کے کمپیوٹر کرے لیکن یہ جو آٹومیشن والی بات ہے یہ اصل میں یہ ہے کہ جو اسکینر ہے جب میرے پاس کوئی لینگویج میں نے بنائی سی سی پلس پلس جاوا یا کوئی اور اور اس کے ٹوکنس میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے تو اس کے لیے جو اسکینر بنانا ہے وہ ایڈ ہاک نہیں ہوگا وہ میں آٹومیٹکلی بناؤں گا اور یہ بات اب یہاں پہ کہ دا پروسیس کین بی آٹومیٹڈ جو اس میں کنسیڈریشن ہے وہ یہ وی اونلی نیڈ ٹو اسپیسیفائی ریگولر ایکسپریشن فار ٹوکنس یہ اس کی جو ڈسکرپشن ہے ٹوکنس کی اور سیکنڈ چیز جو ابھی میں نے آپ سے مثال کے طور پر پیش کی تھی وہ اسٹریم والی بات کہ رول پرائرٹیز فار ملٹیپل لانگسٹ میچ کیسز یعنی کہ ہمیں رولس بتانے پڑیں گے پرائرٹیز بتانی پڑیں گی کہ اگر فار ایگزامپل ایک اسٹرنگ ملتا ہے آئی تو اور دوسرا پھر ملتا ہے آئی ایف تو ان دونوں کے کیسز میں آئی ایف اسٹریم کو ہم مکمل اکٹھا کریں گے اور آئی ایف جو ہے اس کو ہم علیحدہ اور اس کو ہم ایکچولی ایز اے کی ورڈ اسپیسیفائی کریں گے تو یہ ہے صورتحال کہ جو آٹومیٹک جو ٹول ہوگا اس کو ہم اصل میں یہ دیں گے یعنی اس کو ہم ریگولر ایکسپریشنز دے دیں گے اور ریگولر ایکسپریشنز کے ذریعے اصل میں ہم جو ہمارے ٹوکنز ہیں ان کی ڈسکرپشن دیں گے یاد ہے وہ شروع والی مثال کے آئیڈینٹیفائر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلا جو اس کا کیریکٹر ہوتا ہے وہ جنرلی ایک الفابیٹ ہوتا ہے اپر یا لوور کیس یا می بی ایون انڈر اسکور اور دوسرے کیریکٹرز جو ہیں بکیا وہ زیرو اور مور اپنا یہ الفابیٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ اے تھرو زی اگر آپ انگلش الفابیٹ کی بات کر رہے ہیں یا ایس کی کی بات کر رہے ہیں یا پھر ڈیجٹس ہو سکتی ہیں زیرو نائن یا اس میں آپ انڈر اسکور بھی ڈال سکتے ہیں اسی طرح انٹرجٹ کی بات تھی کہ اس میں ہم ڈیجٹس سے شروع ہوتے ہیں اور اگر وہ انٹیجر ہے تو اس میں ہمیں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ملے گا اور اگر ہمیں ڈیسیمل پوائنٹ کو لینا ہے تو پھر وہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے اور فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کی کئی ویرییشنز ہیں اس میں آپ نارمل ڈیسیمل نوٹیشن آپ ایکسپونینشیل نوٹیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں وہ ای e والی بات آ جاتی ہے ون ای ٹو دا فائیو جو ہے اس کا مطلب ہے ون ٹائمس ٹین ٹو دا یہ وہ سائنٹیفک نوٹیشن ہے جو کہ آپ پروگرامنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ سی کے حوالے سے دیکھیں اس میں ہیکسڈ ڈیسمبل بھی آپ سے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں پھر پروگرامنگ کانسرپٹس آپ دیکھیے اس میں کیورڈس تو ہیں لیکن کامنٹس ہیں کرلی بریس ہے less than equal to not equal to یہ سارے وہ سمبلس ہیں جن کو ہم استعمال کر کے جنرلی اپنے پروگرامس لکھتے ہیں یہ اب کافی نون سی کامن سی بات ہے کہ پروگرامنگ میں ٹوکنس جو ہیں پروگرامنگ لینگویجز میں ٹوکنس جو ہیں وہ ٹپکلی کیسے ہوتے ہیں تو جہاں تک اس ٹول کا تعلق ہے یا یہ جو آٹومیٹک پروسیس ہے اس کو ہم اصل میں دو باتیں بتائیں گے پہلی بات کہ وہ ریگولر ایکسپریشنز کو استعمال کر کے ٹوکنز کی ڈسکرپشن اور دوسری یہ جو پرائرٹی والی بات ہے کہ جو لانگیسٹ والا معاملہ ہے لانگیسٹ ٹوکن ڈھونڈو اس کے لیے ہمیں کوئی کاروائی کرنی پڑے گی تو آئیے اب ایک ایکچول ٹول کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے یعنی کہ اس کورس میں اس پروجیکٹ میں جو کہ آپ کر رہے ہیں اور اگلی اسٹیجز میں اس کے بقیہ حصہ مکمل کریں گے اس میں یہ ٹول استعمال ہوگا اس ٹول کا نام ہے فلیکس اور جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ اٹ جنریٹس لیکسیکل اینالائزرس ان سی اور سی پلس پلس اور بلکہ اسی طرح کا ایک میچنگ ٹول ہے جس کا نام ہے جے جی لیکس جو کہ جاوا میں لکھا ہوا ہے ان اٹ جنریٹس لیکسیکل اینالائزرس ان جاوا اچھا یاد ہے جب میں نے یہ ساری بات اسکینرس کی شروع کی تھی تو میں نے دو ٹولس کا نام لیا تھا ایک تھا لیکس اور دوسرا تھا یکسوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں ٹولس یونیکس جو ہے اس میں نائنٹین سیونٹیز میں جب یونیکس آیا تھا اس میں یہ شامل تھے یونیکس کی کہانی میں دوبارہ دہرانا یہاں پہ نہیں چاہتا اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ایکچولی اس کو ایز این آپریٹنگ سسٹم کو اس کورس میں تو اسٹڈی نہیں کرنا البتہ یہ ضرور میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ کمپائلنگ کے حساب سے یا کمپائلر ٹیکنالوجی کے حساب سے ان دو ٹولس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے یہ لیگس ٹول جو تھا یہ اوریجنل یونیکس میں جب آپ یونیکس خریدتے تھے یا لیتے تھے اے ٹی این ٹی بیل لیب سے تو یا بعد میں برکلے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے تو اس میں یہ دونوں ٹول شامل تھے along with سی کمپائلرز اور پھر رن ٹائم لائبریریز وغیرہ اس میں اس میں سے یہ جو لیكس ٹول تھا اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو لیكسكل اینالائزرز یا اسكینرز جو ہے وہ جنریٹ کر کے دیتا تھا آٹومیٹكلی اور وہ انٹرنلی ایسے ہی کرتا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ ریگولر ایکسپریشنز لیتا ہے اور اس سے پھر وہ این بناتا ہے ایک لارج پھر ڈی ایف اے پھر اس کو مینیمائز کر کے آپ کو ایک سکینر بنا کے دے دیتا ہے دوسرا ٹول جو ییک ہے وہ فی الحال تو ہم ڈسکس نہیں کرے وہ بعد میں آ رہا ہے وہ ہم جب پارسنگ پہ پہنچیں گے وہاں پہ وہ ٹول بھی آ جائے گا لیکن یہ جو لیکس ٹول ہے یہ کافی پرانا اور انتہائی پاپولر ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا صرف سکینرز جو ہیں کمپائلر کے حوالے سے لینگویج کمپائلر کے حوالے سے سکینرز کی بات کا ضرورت نہیں ہوتی یہ ایکچولی آپ کو کئی جگہ پہ سکینرز کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس کی ایک اچھی مثال جو ہے آپ کا ڈیٹا بیس کا فرنٹ ہینڈ ہے فار ایگزامپل جس میں آپ ایس کیو ایل لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک لینگویج ہے ٹھیک ہے آپ اس میں پروگرامنگ اس سینس میں نہیں کرتے وہ ایک قسم کی سیٹ آف کمینڈس ہیں جس سے آپ ایک ڈیٹا بیس مینیجر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ بھی مجھے فلانے ٹیبلس میں سے جا کے ایسے ٹپلس ڈھونڈ کے لا کے دو جو کہ اس کنڈیشن کو میٹ کرتے ہیں یہ وہ ایس کیو ایل والی بات کہ سلیکٹ فالوئنگ ایٹریبیوٹس فرام فالوئنگ ٹیبلس ویئر سرٹن clause یا ملٹیپل کلاز ہوں گی تو ایکچولی یہ جو ٹول ہے اس کو اس حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم صرف اس کو کمپائلنگ یا کمپلیشن کے لیے استعمال نہیں کریں گے یا کمپائلرس بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے بلکہ اگر ہمیں موقع ملے تو اس کو ہم کئی اور جگہوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ افادیت والی بات جو ہے میں اس لیے یہاں پہ ابھی سے پیش کر رہا ہوں کہ ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ جب کمپائلر لکھنا ہوگا تو تب یہ ٹول استعمال ہوگا ورنہ نہیں نہیں جب بھی آپ کو کوئی ایسی صورتحال ملے جس میں آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے پاس ایک سیٹ آف فائلس ہیں یا سیٹ آف کیریکٹرز ہیں یا سیٹ آف اسٹرنگس ہیں ان کو تم ٹوکنس میں کسی طرح توڑ کے مجھے دے دو فار ایگزامپل میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں کہتا ہوں کہ اس میں سے مجھے ورڈس نکال دو اس میں سے مجھے ڈیجٹس نکال دو مے بی وہ کوئی ان پٹ ہے جو کہ میں نے کسی ڈیٹا بیس میں ڈالنی ہے اور اس کا میں کوئی آٹومیٹک لوڈر بنانا چاہتا ہوں کہ جو یہ سارا ڈیٹا جو ہے میں بجائے ہاتھ سے ڈالوں کوئی طریقے سے آٹومیٹکلی اس طرح سپریٹ ہو جائے کہ اس میں ٹوکنس کون سے ہیں جن کو میں فرسٹ نیم لاسٹ نیم مڈل نیم ڈیٹ آف برتھ سیلری می اس طرح کی جو ایٹریبیوٹس جنرلی پرسنل ڈیٹا جو ہوتا ہے اس میں آپ کے سامنے آتی ہیں تو اگر اس طرح کسی طرح سپریٹ ہو جائیں تو پھر میں ان کو بڑے آرام سے اپنے کسی ٹیبل میں ڈال لوں گا تو یہ جو سکینرز ہیں وہ ایسی جگہوں پہ بھی بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور بلکہ اگر آپ ان سکینرز کے بارے میں پڑھیں تو ان کی بڑی بڑی مزدار ایپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ اگر دیکھیں گے آپ کو تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوگی کہ ہاں کس طرح کسی کے ذہن میں بڑا انجینئس آئیڈیا آیا کہ ایکچولی سکیننگ جو ہے یہ صرف کمپلیشن کے حوالے سے نہیں بڑی مفید چیز ہے کئی اور ایپلیکیشنس میں خیر واپس ہم پٹری پہ آ جائیں کہ ہم کمپلیشن کی بات کر رہے ہیں ہم کمپائلرز کی بات کر رہے ہیں اور اب ایک ٹول کی بات کر رہے ہیں جس کا اوریجنل نام ایکچولی لیکس تھا اور بعد میں اوور دا ایئرز لوگوں نے اس کے اوپر کافی کاروائی کر کے آج کل جو اس کی ایک صورت ہے یا اس پروگرام کی اس ٹول کی اس کا نام جو ہے وہ فلیکس ہے یعنی کہ فاسٹ لیکس یعنی کہ اس کی ایون فاسٹر ورژن اب ٹھیک ہے پچھلے بیس تیس سالوں میں کافی ریسرچ کے ذریعے ایسی باتیں پتا چلی ہیں کہ یہ جو لیکسیکل انالیسز ہے اس میں ہم اور بھی کافی کاروائی کر سکتے ہیں جس سے ہمیں بڑے کیپیبل بڑے ایفیشنٹ جو سکینر ہے وہ ہم اس ٹول کے ذریعے بنا سکتے ہیں تو ٹول کا نام جو ہے جو اس وقت ہے وہ ہم فلیکس لے رہے ہیں یہ ٹول اویلیبل ہے یہ ونڈوز پہ بھی چلتا ہے یونیکس پہ بھی تمام آپریٹنگ سسٹمز میں آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ ٹول جو ہے اٹ سیلف ایکچولی سی پلس پلس میں یا سی میں امپلیمنٹ ہوا ہے تو اس لیے جہاں پہ بھی سی یا سی پلس پلس ہے آپ بڑے آرام سے یہ ٹول وہاں پہ لے سکتے ہیں اور ہوگا یہ کہ اگر آپ کسی اور آپریٹنگ سسٹم میں جاتے ہیں فار ایگزامپل آپ ایک میکن ٹاچ خریدتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ٹول مل جائے گا اس کی اوریجنل ورژن بھی ملتی ہے آپ اگر چاہیں تو وہ بھی موجود ہے خیر یہ تو کچھ ہسٹوریکل باتیں کچھ ویسے جو صورتحال باہر موجود ہے آپریٹنگ سسٹمس میں اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اب واپس چلتے ہیں کہ یہ جو Lex یا Flex ہے اس کو جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو کیا کریں گے یہ نہیں کہ آپ ڈاس میں جا کے یا ونڈوز میں جا کے یہ کمینٹ ٹائپ کریں تو وہ آپ کے ریگولر ایکسپریشنز بھی کسی طرح بنا دے گا آپ کی لینگویج کے لیے وہ ٹوکنز بھی ڈسکرائب کر دے گا کچھ کاروائی آپ کو کرنی پڑے گی اب آئیے اس کاروائی کی جانب چلتے ہیں جو کہ ایکچولی آپ پروجیکٹ میں کریں گے یہ میں نے آپ سے ارچ کیا تھا کہ پروجیکٹ کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہی ایک سکینر بنانا ہوگا اور ہم ایسے ہی کریں گے کہ ہماری جو لینگویج ہے جس کے لیے ہم کمپائلر بنا رہے ہیں اس کے لیے سکینر بنانے کی خاطر ہم ریگولر ایکسپریشنز کا سہارا لے کے اپنے ٹوکنز کو ڈسکرائب کریں گے اور وہ ڈسکرپشن لے کے ہم اس ٹول کو دیں گے جو ہمارے لیے وہ سکینر بنائے گا تو آئیے اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کاروائی کیسے کرتے ہیں جہاں تک فلیکس کا تعلق ہے اس کو ہم جیسے کہ میں نے لکھا ہے وی پرووائڈ اے اسپیسیفیکیشن فائل ایکچولی جو بھی ہم نے لکھنا ہے جو بھی ہم نے اس ٹول کو دینا ہے وہ بھی ہم ایک فائل میں ڈال دیتے ہیں ایک لحاظ سے جب آپ کمپائلر کو دیکھتے ہیں تو اس کی اسپیسیفکیشن بائی دور کیا ہوتی ہے آپ کا پروگرام وہ جنرلی پروگرام آپ کہاں لکھتے ہیں یا کہاں ڈالتے ہیں آئی ڈی میں ٹائپ کر کے فائل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ فائل جو ہے وہ آپ کمپائلر کو دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اب ہم اس ٹول کو دیکھتے ہیں اور یہ ٹول جو ہے اٹس سیلف ایکچولی ایک کمپیوٹر پروگرام ہے اور اس کو جو اسپیسیفکیشن جو چیز ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم ایک فائل میں ڈالیں گے جس کو ہم کہیں گے وہ ایک اسپیسیفکیشن فائل ہے یہ ٹول جیسے کہ میں نے لکھا ہے فلیکس ریڈس دس فائو and produces c or c++ output file that contains the scanner تو so ایکچولی اس سے آپ کو جو آؤٹ پٹ ملے گی وہ کوئی ایکسیکیوربل نہیں ہوگی وہ ایکچولی ایک c++ کی ایک فائل ہوگی یا c کی ایک فائل ہوگی وہ ایکچولی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں وہ آپ جب موقع ملے گا آپ کو تو اس کی آؤٹ کو آپ بے شک اپنے ڈی میں کھول لیں وہ آپ کو بالکل سی لگے گی یا c++ ہوگی کیونکہ وہ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا اسٹائل شاید آپ کو پسند نہ آئے جس طرح اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ویریبل نیمس ہیں یا کامٹس ہیں یا بقیہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو شاید پسند نہ آئیں لیکن آپ یہ کہیں گے کہ بھائی مجھے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ وہ ڈی ایف اے ہے یا جو کچھ بھی ہے بس جو اس نے کام کرنا ہے اب وہ یہ کریں اور جہاں تک اب یہ جو ہے اس کی طرف اگر ہم واپس آئیں تو وہ فائل جو ہے یہ اسپیسیفکیشن فائل جو ہے اٹ کنسٹ آف تھری سیکشنس اب دیکھیے ان پٹ آپ کی اسپیسیفکیشن فائل ہے آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کو ایک فائل ہی ملے گی جس میں سی یا سی پلس پلس کا کوڈ ہوگا جس کو آپ ایکچولی کمپائل کر کے ایونچلی اپنے کمپائلر کا ایک ماڈیول بنا کے اس کو لنک کریں گے لیکن اسپیسیفکیشن فائل جو ہے اس کے تین سیکشنز ہیں اب اب آپ اس طرح سوچئے کہ آپ ایک آئی ڈی میں یا نوٹ پیڈ ایڈیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور سا ایڈیٹر جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ اسپیسیفکیشن فائل بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہوگا کیا اس اس میں میں کیا ہوگا اس میں تین سیکشنز ہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا سیکشن جو ہے اس کے اندر آپ سی یا سی پلس پلس یا فلیکس ڈیفینیشنز ڈال سکتے ہیں اب یہ کیا ہیں یہ ابھی جب مثال ہم کریں گے تو اس وقت بات واضح ہوگی لیکن یہ ہے پہلا سیکشن فی الحال سیکشنز کیا ہیں اور اس کا رول کیا ہے وہ آپ دیکھتے چلیے اس کے بعد دو پرسینٹ پرسینٹ یہ جو میں نے دکھایا ہے یہ ایکچولی آپ ٹائپ کریں گے اگر آپ فار ایگزامپل نوٹ پیڈ میں بیٹھے ہیں یا کسی آئی ڈی ای میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ جب یہ سیکشن ختم ہوگا جس میں سی یا سی پلس پلس کی ڈیفینیشنز ہیں تو اس کے بعد ایک سنگل لائن پہ آپ ایکچولی دو پرسینٹ پرسینٹ ٹائپ کریں گے اور پھر انٹر دبا کے اب آپ دوسرے سیکشن میں جائیں گے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں اب یہاں پہ یہ جو ٹوکن ڈیفینیشن والی بات ہے یہ تو ہم کافی کور کر چکے ہیں یہ وہ ریگولر ایکسپریشنس کو لے کے ٹوکنس کو ڈیفائن کرنا ان کو اسپیسیفائی کرنا کہ آئیڈینٹیفائر ریگولر ایکسپریشن سے کیسے بنتا ہے ڈیجٹس کیسے آئی مین جو انٹرجر ہے وہ کیسے بنتا ہے فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس کیسے بنیں گے کی ورڈز وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ جو ایکشنز والی بات ہے یہ کسی طرح وہ ڈی ایف اے کے حوالے سے ہوگی کہ جب تم کسی فائنل اسٹیٹ میں پہنچو تو وہاں پہ تم نے کیا کرنا ہے ایک یہاں سے دیکھا جائے تو ایکسپٹر جو تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم فائنل سٹیٹ میں پہنچ جاتے ہو تو سمپلی یس نو کو ہو ایکچولی یہاں پہ ہم صرف یس نو نہیں چاہتے ہم اس سے ذرا زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ یاد ہے ٹوکن کے معاملے میں کہ ٹوکن کے کیس میں ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک ایکچول سٹرنگ جو کہ اس ٹوکن جس سے وہ ٹوکن بنا ہے اور دوسرا اس کی کیٹیگری اس کی کلاسیفیکیشن کہ وہ کی ورڈ ہے یا وہ جو ویریبل یا آئیڈینٹیفائر ہے یا بقیہ چیزیں تو یہ جو ایکشنز والا معاملہ ہے یہ وہ کیپچر کرے گا اور تیسرا سیکشن پھر جو دو پھر پرسنٹ سائنز آپ ڈال کے اپنے فائل میں یہ ایکچولی میں ایک فائل بنا رہا ہوں جو میں آئی ڈی میں یا نوٹ پیڈ میں بیٹھ کے ٹائپ کر رہا ہوں اس دوسرے سیٹ آف پرسینٹ سمبلز یہ جو میں نے دکھایا ہے اس کے بعد آپ کوئی یوزر کوڈ جو کہ جنرلی سی یا سی پلس پلس کی روٹینس کلاسز جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ وہ مکمل اسپیسیفیکیشنز فائل بن گئی اور جنرلی اس فائل کا نام یا اس کی ایکسٹینشن جو ہے ڈاٹ ایل فار لیکس استعمال کی جاتی ہے یہ بھی ایک قسم کی کنونشن ہے بالکل ویسے ہی کہ جیسے ڈاٹ سی اگر ہو تو وہ سی کا پروگرام ہے ڈاٹ سی پی پی یا سی پلس پلس یا سی ایکس ایکس اگر ہو تو وہ سی پلس پلس کا ہے ڈاٹ ڈا کا مطلب کہ جنری ورڈ فائل اینڈ سو آن تو جو فلیکس یا لیکس کی یا سکینر کی جو ان پٹ فائل ہوتی ہے اس کے لیے ٹپیکلی جو ایکسٹینشن استعمال کی جاتی ہے وہ ڈاٹ ایل ہے تو یہ جو تین حصے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ان تینوں کو میں ایک فائل میں ڈال کے اس فائل کو میں کہوں گا سم لائک لیکس ڈاٹ ایل یا سکینر ڈاٹ ایل مطلب ضروری نہیں کہ اس کا نام بڑا انجینئرس ہو ٹپکلی اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ ایل رکھتے ہیں اب یہاں پہ چونکہ پریکٹیکل باتیں ہو رہی ہیں تو سب سے مناسب بات ہے کہ ہم ایک ایگزامپل بھی کریں اور وہ ایگزامپل اس طرح کہ فرسٹ کریں میں نے ایک لینگویج بنائی جو کہ مے بی سم تھنگ لائک سی پلس پلس ہے یا یہ سمجھے یا اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر آپ سوچیں تو ایکچولی آپ ایک سب سیٹ آف بگ لینگویج سی پلس پلس یا جاوا یا ایسی لینگویج لے لیں گے اور اس کا ایک سب سیٹ فار ایگزامپل کہ اس میں ایک ہی کلاس ہوگی ملٹیپل کلاسز نہیں ہو سکتی یا ایسی کوئی ریسٹرکشن لگا کے یا اس میں لوپنگ اسٹرکچر جو ہے وہ صرف وائل ہوگا اس میں ڈو وائل نہیں ہوگا یا می بی اس میں فور لوپ نہیں ہوگا اینی anyway, جو بھی لینگویج آپ نے بنائی اس کے جو ٹوکنس ہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ریگولر ایکسپریشنس کے ذریعے آپ پہلے جنرلی کاغذ پینسل پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جس پہ آپ ذہن میں سوچ کے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے ایز اے لینگویج ڈیزائنر آپ اس کے ٹوکنس کی ڈسکرپشن بنا لیں گے اور اب وہ مرحلہ آیا کہ میں وہ ڈسکرپشن جو ہے کسی فائل میں ڈالوں جو کہ یہ اسپیسیفکیشن فائل بنے گی اور یہ اسپیسیفکیشن فائل میں پھر flex کے حوالے کروں گا تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس مثال میں سی یا سی پلس پلس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے ٹوکنس کیا ہوتے ہیں کی ورڈس کیا ہوتے ہیں اس کا ویریبل نیم بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے انٹیجر کیا ہوتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کیسے ہوتے ہیں سی پلس پلس میں اس میں کرلی بریس کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں اس میں لیس دین سائن یا لیس دین ایک ناٹ ناٹ یا بولین اکوالٹی کو کس ٹوکن کے ذریعے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں اگر ذہن میں رکھیں تو میں اب آپ کو ایک اسپیسیفکیشن فائل دکھاتا ہوں جس میں کچھ یہ باتیں جو ہیں کیپچر ہوئی ہیں اور اس سے پھر ہم وہ اسکینر بنوائیں گے فلیکس کے ذریعے اب یہ ایک اسپیسیفکیشن فائل ہے جس کا میں نے نام لکھا ہے lex.l یہاں پہ دیکھیے وہی میں نے جو کاروائی یا وہ جو میری کنوینشن ہے کہ ڈاٹ ایل ایکسٹینشن استعمال کی ہے اس میں دیکھیے کہ درمیان میں آپ کو پرسینٹ پرسینٹ سائن جو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ سیکشن 1 ہے اور اس وقت میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے انکلوڈ ٹوکن ڈیپ اسٹوریج ایکچولی اس سیکشن میں آپ سی کوڈ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں یا سی پلس پلس کوڈ یا یہ جو انکلوڈ والا معاملہ ہے جو کہ ایکچولی سی پی پروسیسر ہے ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ سی پلس پلس کو یہ انکلوڈ نظر آتی ہے وہ جو اس کے بعد فائل نیم ہے اس کے کانٹینٹ کو لٹرلی یہاں پہ لگا دیتا ہے ایز ایف کے آپ نے وہ سارے جو کانٹینٹ تھے اس فائل کے یہاں پہ ٹائپ کیے تھے جو کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے البتہ اس کے ارد گرد میں نے یہ پرسنٹ بریس اور پرسنٹ کلوز بریس ڈالی ہے یہ بھی فلیکس کی ایک نوٹیشن ہے یا لیکس کی کہ اگر آپ نے سیکشن ون میں سی یا سی پلس پلس کوڈ ایکچول کوڈ ڈالنا ہے تو اس کو آپ یہ پرسنٹ اوپن بریس اور پرسینٹ کلوز بریس کے اندر رکھیں تاکہ فلیکس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے یہ سی ہے یا سی پلس پلس ہے اور بکیا سیکشن ون میں اصل میں جیسے کہ میں اب آپ کو آگے لیا چلتا ہوں ہم کچھ اسپیسیفکیشنز استعمال کریں گے جو کہ آپ بعد میں دیکھیں گے ہمارے لیے شارٹ کٹ کا یا ایک شارٹ ہینڈ نوٹیشن یا میکروز کہہ لیں یا ایبریویشنز کہہ لیں ان کا کام دے گی بعد میں جب میں سیکشن 2 میں جاؤں گا یا اسی سیکشن میں جہاں پہ بھی کیپٹل لیر ڈی ہے تو اس کا مطلب ہے دا ریگولر ایکسپریشن جو کہ ایکچولی ہے 0 تھرو 9 اور اسکوائر بریکٹس میں اب ذرا ریگولر ایکسپریشنز یاد کیجیے تو وہاں پہ اس نوٹیشن کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب تھا 0 اور 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 سے لے کے اور 9 تک یعنی کہ آلریڈی یہ جو 0-9 ہے یہ ریگولر ایکسپریشن نوٹیشن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ابریویشن یا ایک جسے کہتے ہیں چھوٹا طریقہ ہے اسپیسیفائی کرنے کا بہت ساری آپشنز یعنی کہ 0 اور 1 اور 2 اور 3 والی بات اب بجائے بار بار میں یہ اینگل براکیٹ 0-9 نائن کلوز اینگل بعد میں لکھوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی لیٹر ڈی لٹرلی لیٹر ڈی نظر آئے گا اس کی جگہ تم یعنی کہ فلیکس جو ہے وہ اینگل براکٹ زیرو ڈیش نائن ایز اے ریگولر ایکسپریشن لگا دیں اب وہ کہاں پہ ڈی استعمال ہوگا وہ ابھی ہم آ رہے ہیں لیکن ذرا آگے چلیے کہ اسی طرح میں نے لیٹر ایل اس کو میں نے ایز اے میکرو سمجھے استعمال کیا ہے اور اس سے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ایکچولی فلیکس کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی تم L دیکھو گے بعد میں تو وہاں پہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ریگولر ایکسپریشن جو کہ اٹ پھر ایک ابریویشن ہے کہ اے تھرو زی لوڑکیز یعنی کہ اے بی سی سے لے کے زی لوڑکیز اور کیپیٹل اے سے لے کے کیپیٹل زی تک یہ بھی اے اور بی اور سی اور زی دیکھیے وہ رینج والی بات اینڈ فائنلی یہ جو انڈر اسکور ہے اچھا ڈی اور ایل جو ہے میرے شارٹ ہینڈ بن گئے شارٹ ہینڈ نوٹیشنز بن گئیں اب دیکھیے کہ میں کیسے کرتا ہوں جہاں تک یہ آئیڈینٹیفائر کا تعلق ہے جو میرے سی پلس پلس میں ہوتے ہیں اب دیکھیے یہ شارٹ ہینڈ میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں تو پہلا میں نے دیکھیے کیا لکھا اوپن کرلی بریس ایل کلوز کرلی بریس یہاں پہ اب میں یہ جو میری شارٹ ہینڈ ایل تھی اس کو ریفر کر رہا ہوں اس کا ریفرنس میں نے ڈالا ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ یہ جو پورا ریگولر ایکسپریشن ہے نا اے تھرو زی کیپٹل اے تھرو زی انڈر سمجھو کہ یہاں پہ لگ گیا تو آئیڈینٹیفائر کی اب ریگولر ایکسپریشن کے حوالے سے ڈسکرپشن کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ اس کا پہلا کیریکٹر جو ہے وہ ایک لیٹر ہوتا ہے اور لیٹر کیا ہے اے تھرو زی کیپٹل اے تھرو زی یا انڈر اور دوسرا اس کے بعد آپ لیٹر یا ڈجٹ اور یہ دیکھیں کلین کلوجر کہ ضروری نہیں کہ ایک لیٹر کے بعد لازمی ایک اور لیٹر ہو اس کے بعد آپ ایک لیٹر یا ڈجٹ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ملٹیپل ہو سکتے ہیں یا میں یہ کہتا چلوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی مقدار کتنی ہوگی یعنی کہ ویریبل نیم جو ہیں وہ 32 ٹو ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے آگے چلیے یہاں پہ اب سیکشن ختم ہوا اور اب میں اس کے دوسرے سیکشن میں گیا ہوں یہاں پہ اب آئی وہ بات کہ ایک ٹوکن اور اس کے ساتھ ایکشن یہاں پہ اصل میں لیفٹ سائڈ پہ میں ایک ریگولر ایکسپریشن ہی دے رہا ہوں اور وہ ہے وی او آئی ڈی یعنی کہ میرا جو الفاویٹ سیٹ ہے اس میں سے میں نے لیٹر وی لیٹر او لیٹر آئی اور لیٹر ڈی جو ہے اس کو میں نے اکٹھا ون ایفٹر دی ادر رکھا ہے یہاں پہ اب آپ کو وہ ریگولر ایکسپریشن ذرا یاد کرنے پڑیں گے کہ یاد ہے کہ کس طرح ہم ریگولر ایکسپریشن آر ون کو آر ٹو کے ساتھ لگا کے بڑے ریگولر ایکسپریشن بنا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آر کے بعد میں آر ٹو پھر آر ٹو کے بعد آر تھری تو اس طرح میں وہ کنکیٹنیشن استعمال کر کے بڑے بڑے ریگولر ایکسپریشنز بنا سکتا ہوں یہ بھی تھا کہ میں وہ اور بار اور اینگل بریکٹ والی کاروائی بھی کر سکتا ہوں جہاں پہ میں نے آلٹرنیشن دکھانی ہے البتہ یہ کنکیٹنیشن والی بات کیا تھی یاد ہے کہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ایک سنگل لیٹر جو ہے وہ ایک ریگولر ایکسپریشن ہے اور اس سے ہم انڈکٹولی بکیا ریگولر ایکسپریشن بناتے ہیں یعنی کہ ان کو جوڑتے ہوئے ہم لارجر اینڈ لارجر ریگولر ایکسپریشن اور وہی بات اب میں نے یہاں پہ کی ہے البتہ देखिए میں نے اصل میں کچھ خاص الفابیٹس استعمال کیے ہیں وی او آئی ڈی اور ان کو اس ترتیب سے یہاں پہ لکھا ہے اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وائڈ کیوں میں نے کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سی پلس پلس میں یا سی میں Void ایک کی وڈ ہوتا ہے جو کہ آپ فنکشن کے شروع میں آپ لگا سکتے ہیں, کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں. یہ لینگویج کا ایک کی وڈ ہے اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ ایکچولی ہم ڈی ایف اے کے اندر یہ صلاحیت ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر تم لینگویج اسٹرینگ وی او آئی ڈی وائڈ ریکگناز کر لو ان پیم میں یعنی کہ تمہیں یہ لفظ ملے void, تو مجھے تم ریٹرن کرنا اور ریٹرن میں دیکھیے یہ اب ایک سی پلس پلس سی اسٹیٹمنٹ ریٹرن ہے کیونکہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ لیکس جو یا فلیکس جو پارسر بناتا ہے وہ ایکچولی ایک سی یا سی پلس پلس پروگرام ہوتا ہے اور چونکہ وہ سی پلس پلس پروگرام ہے اس میں وہ ساری چیزیں سی کی یا سی پلس پلس کی مجھے نظر آئیں گی اور چونکہ وہ سی پلس پلس بنا رہے بنا رہا ہے تو میں اپنی طرف سے بھی سی پلس پلس کا کوڈ اس میں ڈال سکتا ہوں وہ یہ ایکشن ہے اور ایکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کرلی بریس اوپن سے کرلی بریس کرلی بریس کلوز تک جو کہ اس لائن کے آخر میں ہیں جو مرضی ڈال لیں یعنی کہ یہاں پہ ایک لحاظ سے کوئی ریسٹرکشن نہیں لیکن ٹپکلی یہ ایک چھوٹا سا سی سیگمنٹ ہوگا جو کہ ایونچلی اس سی پلس پلس فائل میں جائے گا تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک لارجسٹ سی فنکشن میں یہ چیز جا رہی ہے تو اس لحاظ سے اتنی بھی آپ لبرٹی نہیں لے سکتے کہ یہاں میں جو مرضی ڈال دو جو میں نے چیز کہنی ہے وہ یہ کہ اگر تم ڈی ایف اے یا تم سکینر وائڈ ان پٹ اسٹریم میں پاؤ یعنی کہ تمہیں ملا تو یہاں ہی تم اس فنکشن کو جو تم بنا رہے ہو جو کہ اس ڈی ایف اے کو سمولیٹ کرتی ہے اس کو کہو کہ ریٹرن ایکسی کرے اور ایز اے ریٹرن ویلیو یہ ٹی او کے انڈر اسکور وائڈ جو ہے یہ ریٹرن کرے یہ بھی ایکچولی میرے ایک ایبریویشن ہے جو کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اصل میں یہ جو اوپر آپ کو ٹاک ڈیفس tok defh فائل نظر آ رہی ہے اس میں اصل میں میں نے یہ ڈیفائنس اسٹیٹمنٹس ڈالی ہوئی ہیں جو کہ یہ ٹی void کے انڈرسکو ورڈ جو ہے اس کے لیے نمبر ون اور اسی طرح آگے جو نظر آ رہے ہیں ان کو میکروز کہہ لیں یا मैं کانسٹنٹس کہہ لیں یہ میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ بجائے یہاں پہ ون ٹو تھری فور لکھنے کے میں ایکچوئل انگلش استعمال کروں جو کہ پڑھنے میں آسان ہے اب میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آگے کیا ہو رہا ہے Int, جو آئی ٹی کی ورڈ ہے اس کے سلسلے میں, میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایف اے اگر تم آئی این ٹی ریکگناز کرو انپٹ اسٹریم میں تو وہیں تم اپنی فنکشن کو کہنا کہ ریٹرن کرے اور ریٹرن جو بھی کالر ہوگا اب یہ میں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ یہ سکینر کو آپ کال کیسے کریں گے وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا جب وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ریٹرن فنکشن جو ہے وہ ہمیں یہ ویلو ریٹرن کرے گی اور اس کے ساتھ ہم جو کچھ کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اب چلیے آئی ایف پہ جو کہ ٹوکن ہے کی ورڈ ایف ہے اسی طرح آگے چلیے یہاں پہ اب کاروائی میرے خیال میں کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ای ایل ایس ای ملا ان پٹ میں تو ایلس ریٹرن کر دینا اگر وائل ڈبلیو ایچ آئی ایل ای ملا تو ٹوک وائل یعنی کہ ایک نمبر ایکچولی ریٹرن کرنا جو کہ اس ٹوکن کی ایکچولی کلاسیفیکیشن ہوگی یعنی کہ وہ آئیڈینٹیفائر ہے اور دوسرا کہ وہ کون سا آئیڈینٹیفائر ہے اسی طرح less than equal اگر ملے تو less than equal بتا دینا greater than equal یہ دیکھیے اب ریگولر ایکسپریشن کیسے بن رہے ہیں یہ میں ذرا جو ہائی لائٹر ہے اس کو میں یہاں پہ لے آؤں کہ less than ایک کیریکٹر ہے equal ایک ایس کی کیریکٹر ہے ان دونوں کو میں نے ریگولر ایکسپریشن کے حوالے سے یوں کیا ہے کہ less than ایک ریگولر ایکسپریشن ہے اور equal ایک ریگولر ایکسپریشن ہے سنگل کیریکٹر پہ مشتمل ان دونوں کو میں نے آپس میں جوڑ کے یہ لارجر ریگولر ایکسپریشن بنایا یعنی کہ لیس دین ایکول ٹو اور اسی طرح پھر آگے چلیے تو میں ہمیں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ greater than ایکول ٹو ریگولر ایکسپریشنس کے حوالے سے اصل میں دو ریگولر ایکسپریشنس کو جوڑ کے بنا ہے اسی طرح یہ ایکول ایکول بھی دو ریگولر ایکسپریشنس کو جوڑ کے بنا ہے پھر یہ ناٹ ایکول اب ان کا استعمال کیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہم پارسنگ اور اس کے حوالے سے بعد میں دیکھیں گے لیکن ابھی ذہن میں ریگولر ایکسپریشنز رکھیں اور یہ این ایف اے ڈی ایف اے کے معاملات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیں ہیں ابھی ہم سکینر کی دنیا میں ہیں آگے چلیے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میں نے کس طرح انٹیجر جو ہیں ان پٹ میں مجھے ملتے ہیں ان کو کہا ہے یاد ہے میں نے اسی سپیسیفیکیشن فائل میں شروع میں کہا تھا کہ کیپٹل لیٹر ڈی جو ہے وہ 0 تھرو نائن کی ابریویشن ہے اور یہاں پہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں ڈی یعنی کہ ایک وہ جو ریگولر ایکسپریشن میں اصل میں 0 اور 1 اور 2 اور 3 سے لے کے 9 ہے پلس یہاں پہ ہے ون اور مور یہ دیکھیں میں نے اسٹار کلین کلوجر نہیں ہے یہ پلس ہے کہ اگر تمہیں ایک یا اس سے زیادہ اب کتنے زیادہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان پٹ میں کتنی ہیں ایز لانگ ایز تمہیں انپٹ اسٹریم میں ڈجٹس ملتی جاتی ہیں ان کو اکٹھا کرتے جاؤ اور ان ساروں کو جب اکٹھا کر پاؤ اور جب فائنلی ایک نان ڈیجٹ ملے تو سمجھ جانا کہ اب وہ ڈی ایف اے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ فائنل سٹیٹ میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچنے پہ اس فنکشن کو ہم کہہ رہے ہیں جو سکینر بناتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بتا دو کہ تمہیں ایک انٹیجر ملا ہے ان پٹ پہ آگے چلیے یہاں پہ اب دیکھیے آئی ڈی جو میں نے اوپر ڈیفائن کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ آئی ڈی ایبریویشن ہے لیٹرز اے تھرو زی ڈوڑکیز اور کیپیٹل لیٹرس اے تھرو زی اور انڈر اب بجائے میں وہ ساری چیز یہاں پہ لکھتا میں نے سمپلی یہ نوٹیشن فلیکس کی استعمال کی ہے کہ آئی ڈی اگر ملے ان میں سے وہ ریگولر ایکسپریشن اگر ملے اور یاد ہے اس میں ہم نے کلین کلوزر بھی ڈال دیا تھا یعنی کہ لیٹر ہوگا فالوڈ بائی زیرو اور مور لیٹرز اور ڈیجٹس تو وہ تمام کا تمام جو ریگولر ایکسپریشن ہے ایک لحاظ سے سمجھے یہاں پہ سبسٹیوٹ ہو گیا اور این ایف ڈی ایف اے کے حوالے سے سکینر کے حوالے سے اگر آئیڈینٹیفائر ان پٹ میں ملا تو ہم ٹوکن آئی ڈی ریٹرن کریں گے یعنی کہ ہمیں ایک آئی ڈی ملا اور فائنلی یہ ایک اور چیز یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں نیو لائن کیریکٹر یاد ہے سی میں اگر آپ نے نیو لائن انڈیکیٹ کرنا ہو تو یہ نوٹیشن ہے بیک سلیش این اسی طرح اور بیک سلیش ٹی کا مطلب ٹیب اور بلینک تو ایکشن کوئی نہیں یہ اصل میں ایک خاص نوٹیشن ہے ہم فلیکس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ چیزیں ملیں تو ان کو سمپلی اگنور کر دو یعنی کہ اگر ان پٹ میں آتی ہیں جتنی مرضی آتی ہیں ایز لانگ از تو میں بلینکس نیو لائنس اور ٹیبس مل رہے ہیں ان کو اگنور کر دو یا ان کو ڈسکارڈ کر دو جیسے بھی ہے جو اوپر والی چیزیں ہیں ان کو ڈسکارڈ نہ کرنا اس کیس میں دیکھیے میں نے ریٹرنز ڈالی ہیں تو اصل میں فنکشن کے حوالے سے وہ جو اسکینر ہے وہ یہی رہے گا وہ ان پٹ میں یہ جو بلینکس ہیں جن کو ایکچولی وائٹ اسپیسز کہا جاتا ہے اس کو وہ کنزیوم کرتا جائے گا اور یہاں پہ اب یہ جو ایکچوئل سیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کی مارکنگ میں نے یہ ڈبل پرسنٹ سمبل کے ذریعے دے دی فلیکس کی انپورٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تین سیکشنز ہوتے ہیں البتہ ایسا ہے کہ اس میں سے جو درمیان والا سیکشن سیکشن نمبر ٹو ہے یہ ضروری ہے اس کے بغیر جو سپیسیفیکیشن فائل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے فلیکس کو پہلے سیکشن میں میں نے جیسے کہ آپ کو دکھایا تھا آپ کچھ فلیکس ڈیفینیشن یا سی کوڈ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس اس ایگزامپل میں ہم نے اصل میں وہ انکلوڈ ٹو ڈیفس ڈاٹ ایچ جو ریفرنس ہے وہ ڈالا تھا کہ یہاں پہ کوئی سی کی فائل جو ہے اس کو انکلوڈ کر لو اسی طرح جو آخری سیکشن ہے جس میں آپ ایڈیشنل کوڈ لکھ سکتے ہیں وہ ہم نے اس مثال میں تو نہیں لکھا اور وہ آپشنل ہے یعنی کہ آپ نہ لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے فلیکس جو ہے آپ کی ان پٹ کو ایکسپٹیبل سمجھے گا ہاں اگر آپ نے مڈل سیکشن نہیں ڈالا یعنی کہ کوئی ریگولر ایکسپریشنس کوئی ایکشنز نہیں تو پھر وہ کہے گا کہ بھائی ادھر تو مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہاں اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دو پرسینٹ سائن ڈالے اور اس کے بعد مڈل سیکشن ہے ہی نہیں اور پھر دو پرسینٹ ڈال دیے تو ٹیکنیکلی تو یہ ٹھیک ہے لیکن है اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بکیا چند ایک چیزیں جو ہیں اسپیسیفیکیشن فائل کی وہ بھی دیکھ لیجیے یہ جو ٹوکنس ڈیپ فائل ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے دکھایا ہے یہ بھی IDE ڈی ای میں یا نوٹ پیڈ میں یا کسی ایڈیٹر میں بالکل ایسے ٹائپ کریں گے اور یہ تو بلکہ آپ سی پلس پلس میں یا سی میں دیکھ بھی چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں یہاں پہ میں نے ایک ڈیفائن کیا ہے ٹوک وی او آئی ڈی اس کو میں نے ویلیو دی ہے ون مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے پروگرام میں میرے سورس میں جہاں پہ بھی تمہیں ٹی او کے انڈرس کو وی او آئی ڈی ملے وہاں پہ نمبر ون لگا دو کہ جہاں جہاں تمہیں یہ سٹرنگز ملیں جیسے ٹی او کے انڈر اسکور آئی این ٹی وہاں پہ 2 لگا دو ٹی او کے انڈر اسکور آئی ایف ملے وہاں پہ 3 لگا دو یہ ایک پرانا طریقہ ہے سی میں یا سی پلس پلس میں کہ بجائے آپ نمبرز یا اس طرح کی چیزیں استعمال کریں آپ یہ کانسٹنٹس یا یہ ڈیفائنس جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جو معاملہ کہ فلیکس جو ہے کام کیسے کرتا ہے یہ ایک لحاظ سے اس کی اوور آل ڈسکرپشن ہے کہ آپ یہ اسپیسیفکیشن فائل جو ہے وہ فلیکس کو دیتے ہیں اور فلیکس جو اندرونی طور پہ وہی کاروائی جو آپ کو میں نے بتائی تھی ساری کر کے اب آپ کا یہ نہیں کہ آپ کی وہ سکینر جو چلا بھی دیتا ہے کیونکہ سکینر نے تو کمپائلر کا حصہ بننا ہے تو ایکچولی فلیکس یہ کرتا ہے کہ اسپیسیفکیشن سے وہ ڈی ایف اے بنا کے اس کو سمولیٹ نہیں کرتا بلکہ اس کو سی پلس پلس میں یا سی میں انکوڈ کر دیتا ہے یعنی کہ ایکچولی ہم دیکھیں گے بعد میں ایک پوری فنکشن بنا دیتا ہے جو کہ اس ڈی ایف اے کو سیمولیٹ کر سکتی ہے اور اس کو پھر ابھی میں دکھاؤں گا کس طرح ہم کمپائل اور لنک کر کے بعد میں کمپائلر میں بھی اور آپ اپنے پروجیکٹ میں استعمال کریں گے لیکن جہاں تک یہ جو معاملہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آپ فلیکس کو یہ اسپیسیفکیشن دیں گے جس سے یہ .cpp فائل نکلے گی اور یہاں پہ اب میں نے اس کا استعمال دکھایا ہے ایک آؤٹ سائڈ پروگرام ایک فنکشن میں نے لکھی ہے جس میں میں نے دوسری لائن میں دیکھی ہے کہ فلیکس لیکسر لیکس جو ہے یہ آبجیکٹ بنایا ہے لیکس آبجیکٹ اس کے میں یہ ڈاٹ لیکس ڈاٹ وائی لیکس جو ہے اس کو میں کال کر رہا ہوں اور پھر ایک لوپ میں چلا جاتا ہوں جو کہ بار بار لیکس کو کال کرتا ہے یہ لیكس ڈاٹ وائی وائی اور یہ سی آؤٹ جو ہے یہ ٹوکن كوڈ اور وائی وائی ٹیکسٹ کو کال کر رہا ہے یہ میں نے بڑی تیزی سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں تو نہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ لیکن جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فلیکس کو آپ کیسے انووک کریں گے اور پھر ایونچولی اس کو آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں وہ ایسے کہ فلیکس ایل ڈاٹ لیگس ڈاٹ ایل اگر آپ ڈاس پہ بیٹھے ہیں تو یہ ایکچولی یہ کمینڈس آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں لیکس ڈاٹ سی پی پی فائل بنے گی جس کو آپ کمپائل کر سکتے ہیں جی پلس پلس مائنس سی کے ذریعے پھر آپ اپنا یہ جو مین پروگرام جو کہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہے جو کہ لیكس کو كال کرتا ہے اس کو كال کریں اور فائنلی اس کو آپ ایکسیکیوٹیبل کی فارم میں دینے کے لیے lex.o او اور main.o ڈاٹ او جو ہیں یہ g++ جو کہ سیلف ایک کمپائلر ہے اس کو استعمال کر کے ایک exe بنا سکتے ہیں اور فائنلی جو ہے یہ یہ ای ایک مکمل اسکینر ہے اس کو آپ کوئی فائل دیں تو اس کو وہ ٹوکنائز کرے گی اور ٹوکنس ملیں گے اگر آپ کی جو ان پٹ ہے وہ ان ریگولر ایکسپریشنس کو میچ کرتی ہے اب یہ ہے وہ معاملہ مکمل کہ ہم آٹومیٹک سکینرز کیسے بنائیں گے تو بات یہ بنی کہ تھری تو ہم نے ساری دیکھ لی لیکن پریکٹیکلی ہم ایک چھوٹی سی سپیسیفیکیشن فائل بنائیں گے جس کے سمپلی دو سے تین سیکشنز ہیں اور اس کی جو اس کی کیفیت ہے اس میں جو کاروائی ہے وہ کافی سمپل ہے ریگولر ایکسپریشنز کون سے چنیں ان سے ہم وہ ٹوکنز جو ہیں ان کی جو ڈیفینیشن ہے ان کی سپیسیفیکیشنز ہم کیسے بنائیں یہ وہ پھر لینگویج ڈیزائنس ایشوز ہیں اور وہ ایشوز جو ہیں وہ ہم لینگویج ڈیزائن تو اس کورس میں ہم نہیں کر رہے ہم زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک لینگویج ڈیزائنڈ ہے اب اس کے لیے ہم نے کمپائلر کیسے بنانا تو اس کی ایک کڑی جو ہے جو پہلی سٹیج سکینر بنانے کے لیے ہمارے پاس اب ایک مکمل طریقہ ہے جو کہ ایکچولی استعمال ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ سمپلی اس کورس کے لیے نہیں یہ واقعی استعمال ہوتا ہے اور یہ آپ اپنے پروجیکٹ میں کریں گے ابھی تھوڑی سی باتیں اس لیکس کے حوالے سے کہ یہ استعمال کیسے کرتے ہیں یہ جو چھوٹی سی فنکشن میں نے آپ کو دکھائی یہ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں کور کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم پارسنگ كی جانب چلے جائیں گے میری تجویز کہ آپ پارسنگ کے بارے میں کتاب میں پڑھنا شروع کیجئے اور پلس یہ سکینر جو ہیں اس کے بارے میں جو کچھ ہم نے کیا اس کو بھی دیکھ لیجئے انشاءاللہ یہ باتیں ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ